بابا مسائل شتادی مختلف مسائل رسول قرآر تو قرآن تو ہر حالت کے مالم دیو جنوبی اکڑا معرم کنجلبن جنوبی بھارت جنابت کے محروم بےودسی پہارت کے قرآن جائز دی لیکن جنابت قرآن مارو دیری وہ محروم داشا جنابت اثر پخر کی زیادہ حناب مزا واجباس مار میں کنجلبن کال و, کن و, و رج قرآر اور اقرو فی المصحف لذو جنت مس حضرت کی ذکیہ کفما سر کی کثرت نماز واجب ہے اسے کی مس حضرت ملاکی کی پاڑ والے رس کس سرے پاڑ والے ام زغیور تو ہے کہ و سرت کی اور اقرو فی المصحف الا هو طاہر ذکہ مس نبراند بھی ابو صلاح فارسی نے دے رحم سویل و شفیع